صلی اللہ و رحمن و اللہ وحمد اللہ و پاک محدید ورثہ گروس اور وَڈ اور باقی تمام مختلف غیر صحس اور برادران خانہ تمام سارے اور ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے آج نمبر اڑتالیس سے اور نماز کے بارے میں ہمارے دلوس چلیں کل ہمارا رخوع میں ہاں جی، علم سرحا ختم ہونے کے بعد اللہ ابر پڑھ کر رخوع میں جا کر رخوع کی تصویر کے بارے میں تھا کہ سبحانہ رب العظی میں وب تو زین گرامی اس رخوع کی تصویر میں جو خاص طور پر ہم نے یاد رہنا ہے جتنا ہو سکے رب عظیم اللہ کی عظمت کو درخت کرنا ہے اللہ کے عظمت کو ذہن میں لہنا ہے جو کہ جو کہ اس پوری کائنات کا رب ہے مالک ہے ہاں جی یہ تمام عظیم عظیم چاند سورج اور کواکب ستار گنج اور عظیم پہاڑیں سمندر اور ساری محلوقات ان کو قریضی پہنچانا ہاں جی اللہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت حاکمیت کے بریائی ان چیزوں کو عظم ملا کر اللہ کے عظمت کو ملا کر ہم نے سبحانہ رب العظیم وبہ دیہ پڑھنا ہے اور پھر جو ہے کمال اجزی کا اور اپنی کمزوری حقارت اور ظوف ناتوانی کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور کمال بندگی کا اللہ کے درگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ سے یہی کہنا ہے اللہ یہ بندہ تیر درگاہ میں رخو کے اندر جھک کر جو ہے سرتاپا تسلیم ہے تیر درگاہ میں تیر ہر حکم بے لبے کہنے والا ہے اے اللہ میں لبے کہتا ہوں بڑھ کر سوانا پڑھے اور رب العظیم پڑھنے کے بعد اب آپ نے کمر سیدھا کرنا ہے آج کے دس اس سلسلے میں یعنی اسے کمر سیدھا کرنے کر کے جو بیٹھنے کی حالت کو وہ کہتے ہیں یعنی تھوڑی دیر کے لیے کھڑا رہنا رخوع سے سر اٹھا کر یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ تمام بلاد الخوارہ کے ذہن میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کمزوری ہے بہت سے لوگ رخوع سے سر صحیح طریقے سے نہیں اٹھاتے ہیں. رقوع سے تھوڑا سا سر اٹھا کر سمے اللہ بیچ میں پڑھ کر نیچے سجدے میں چلا جاتے ہیں۔ ہاں جبکہ یہ ترقام بالکل غلط ہے رقو سے مکمل طور پر کھڑا ہو کے قیام کی حالت میں جس طرح علم سرح پڑھتے تھے اس حالت میں آخر کر مطمئن ہونا اطمینان کا حاصل کرنا کہ میں نے کمر پورا سیدھا کر لیا ہے یہ فکلاوت کی روشنی میں اذان گرامی واجب ہے آپ کا رقو سے کمر سے کو کے تصبیق پڑھنے کے بعد آپ نے جتنا پڑھنا پڑھ لیا پھر کمر سیدھا کرنا آپ پر واجب ہے اگر آپ نے کمر سیدھا کے بغیر تھوڑا سا جو ہے سر اٹھا کر سزے میں چلا جائیں تو آپ نے ایک واجب کو چھوڑ دیا ہے اور اس طرح آپ کی نماز باطل ہو جائے گی چونکہ جب آپ ایک واجب کو اندر چھوڑ دیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے تو ازان گرمی میں یہاں پر کمر سیدھا کر کے مدمن ہونا ہے کمر سیدھا آپ مضمین ہو کہ میں نے کمر بالکل سیدھا کر لیا ہے ہاں چونکہ یہ واجب ہے ہمیں آپ لوگ اس بات کو بار بار تقرار کروں تاکہ آپ لوگ ہم لوگ نماز کو پڑھیں تو بھی صحیح پڑھیں حساب گرامی میں اس بات کو بار بار دہرا ہوں کہ ہمیں عباد نجات کے لیے عبادت کرنا بھی واجب اور لازم ہے ضروری ہے اور عبادت کو صحیح طریقے سے بجا لانا ضروری ہے عبادت کو ہم صحیح طریقے سے بجا لائیں گے تو ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گا عبادت کو غلط اور بات طرقے سے انجام دیں گے تو یہ عبادت ہماری درست رسی نہیں کرے گا اس عبادت سے ہمیں نجات نہیں ملے گا زر نگر لہذا جو ہے ہمیں نماز کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے ہر صورت میں لہذا رکو سے کمر سیدھا کرنا واجب ہے ٹھیک ہے واجب ہے اگر آپ نے واجب کو چھوڑ دے تھوڑا سا سی کمر سیدھا کر سر اٹھا کر سہدے میں چلا جائیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ نے اپنی جو ہے نماز کو باطل کر دیا چونکہ واجب کو آمدن چھوڑنے سے نماز باطل ہوتی ہے تو ضرور اب اگر کوئی اس طرح کریں تو اپنی نمازوں کے اصلاح ہے آج کے دور میں حسین اور دنیا میں ہاں جی گروہ نکلے ہوئے جو نمازوں کو اتنی تیز اور اسپیڈ سے پڑھتے ہیں نہ رخوع میں خیال رنج رخوع سے سر صحیح طرق سے اٹھاتے ہیں نہ دونوں سجدوں کے بیچ میں سر صحیح طرق سے اٹھاتے ہیں تھوڑا سا سرجے میں چلا گیا انہیں رکا کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ پورا کرنا ان کا مقصد ہے اب صحیح نماز پڑھنا ان کا مقصد نظر نہیں آ رہا تو اس طرح کی نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کے ہزار رکت پڑھنے سے دو رکعت نفل صحیح طرح سے پہننا بہتر ہے زین میں کیونکہ یہ نماز صحیح ہے نماز زیادہ دہندہ ہے غلط عبادت جتنا زیادہ کریں گے اللہ سے دور ہونا ہے کیونکہ اللہ نے غلط عبادت کرنے سے منع فرمائے نا جب آپ ایک کام جس کو اللہ نے منع کیا وہ کام کرتے رہیں گے تو اللہ سے اللہ ناراض سب سے زیادہ زیادہ ناراض ہوگا اللہ خوش نہیں ہوگا میں عبادت ہمیں جو ہے شریعت طریقت کے مطلب کہ طریقت ان عبادتوں کو اسی طریقے پر بجا لایا جس طرق پر رسول اللہ نے بجا لایا ہے شریعت رسول اللہ شریعت رسول اللہ نے جو احکامات بیان کیا ہے نماز پر و روزہ کرو ترکت یہ اس کو اسی طرق اور رویش پر بجا لائیں جو رسول اللہ نے ہمیں دکھایا ہے ہاں یہ عمل دکھایا اس کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز عبادت باطل ہے تو اس باطل عبادت سے اللہ سے دور ہوتا جائے گا نزدیک نہیں ہوگا رضہ نگرہ میں لہٰذا نماز کو صحیح طرح سے پڑھنا ہر صورت میں لازم و ضروری ہے لہذا یہاں جو اکثر غلطی کرتے ہیں ہن یہ کمر سیدھا کیے بغیر سمے اللہ پڑھ لیتے ہیں یہ ترقہ بالکل غلط ہے لہذا اگر کوئی ایسا کریں اپنے نماز کو ضرور صحیح کریں ورنہ ایک واجب یعنی تو معنی نا سیدھا کرنے کا جو عمل جو واجب ہے اطمینان کا سانس دینا جو واجب ہے یہ دونوں عمل آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کے نماز واجب کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو عبادت باطل ہو ہیں نماز باطل ہو ہیں اس کو ضرور اپنے عبادت کی اصلاح کرنا زندگر میں اب اس کے بعد جب آپ نے ایک عمل کر لیا اس کے بعد سم اللہ کا پڑھنا واجب ہے اس ہمارے دعوت میں دو تصویر دی آج ہم پہلا تصویر کی توضیع کریں گے کہ سم اللہ علام حمدہ اممار قنفی <فِيه> یہ تصویر جو ہے آپ نے سمے سم کر کمر سیدھا کرنے کے بعد جب آپ مطمن ہو گئے میں نے کمر پورا سیدھا ہو گیا ہے میں اللہ کے ہم کی حالت میں آ چکا ہوں پھر آپ نے یہ مبارک تصویر پڑھنا یا اس بعد دوسرا تصویر آج اسی پہلا تجویز کا توجہ دے لوں مختصر تھا تو رقو سے آپ سر اٹھا کر آپ بولیں گے سمی اللہ علم حمیدہ اس مبارک تجوی کے جو ہے یہ تجوی انتہائی جو ہے دلربا اور پرنور ہے اس میں بڑے نکات ہیں ہاں جی ہمیں نکات کو ذیل میں رکھ کر دے کے ہاں پوری توجہ سے پڑھیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا ثواب اور عجیب سے نوازے گا تو روقو سے آپ سر اٹھا کر کیا کہہ رہے ہیں سم اللہ علم حمیدہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ رمت سمیا سن لیا سمیا یعنی کہ ماضی کے لبظ ہے ماضی کے لفظ نے اللہ رمت بندہ میں نے سن لیا کیا سن لیا علیمن اس شخص کے کلمات اور باتوں کو ہم جس نے اللہ کے کی حمد کیا جس نے اللہ کی حمد کیا اس کی ہمدیہ کلمات کو میں نے سن لیا بھائی بندے نے کب حمد کیا تھا اللہ یہ حمل آپ نے نماز کے اندر جو ہے کیونکہ سمی اللہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اللہ کے لیے جو حمد کیا سمع اللہ سے پڑھنے سے پہلے آپ نے صحان کا اللّہ ما وحمد قسم و تعالیٰ جدول غیر کا پڑا یہ بھی اللہ کی حمد ہے یا انی وجہ تو پڑھا یہ بھی اللہ کی حمد ہے <coughs> اس کے بعد آپ نے پوری الحمد للہ رب العلم الرّحمٰن الرحم کی مدین کہہ کے یہ اللہ تمام تعریفیں تہ لے تو بڑا مہربان یاد رحمٰ ہے تو روز جزا کا مالک کہہ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کیا ہاں جی اس کے بعد آپ نے رکوع میں جا کر سہان رب اللہ وحمد فرمایا پاک پاک پر منظہ ہے میرا رب ہاں جی جو کہ عظمت والے رب جو میرے عظمت والے رب جو نہایت پاک اور پاکزہ ہیں وہ ابھی ہمدے اور میں اس کے ساتھ ہی حمد کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ حمد کرتا ہوں تو آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کہ آپ نے تسبیح اور حمد کیا تو اللہ حرمت بندہ یہ جو تم نے رقو میں میری تسبیح کیا قیام کے کی علام شریف کے سرت میں باقی دعاؤں کے سر میں تم نے میری جو حمد کیا ہے نماز کے اندر وہ میں نے سن لیا اللہ حدیٰ وہ تمہارے حمدہ کلمات میں نے سن لیا تمہاری تاریخی کلمات جو تم نے میرے بارے میں نماز کے اندر کی ہے وہ میں نے ضرور سنی یہ جو ہے نا ماضی کے لفظ ہے میں سنتا ہوں نہیں فرمایا سم اللہ یعنی میں نے ضرور سن لیا اندہ تمہیں اس میں شکش کی کہ گنجائش نہیں اندر تمہاری نماز کے اندر تم نے جو کچھ میری تعریف کی میرے حمد کیا میرا عظمت بیان کیا میرے شان و جلال بیان کیا عالم شریف کی صورت میں صبح بل عظیم کی صورت میں صبح نے کے عمہ صورت میں اور اللہ اکبر خد اللہ اکبر جو ہے اپنے تقبی رام اور رکن جاتے نے اللہ اکبر پڑھیے بے اللہ تعالیٰ کی حمل اور اس کی عظمت کا ذکر ہے جلال کا ذکر ہے تو یہ سب چیزیں بندہ میں نے سن لیا میں نے ضرور سن لیا سم اللہ اللہ نے ضرور سن لیا لمن لی اشاس کا حمیدہ جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جن جن الفاظ میں بھی تعریف خوب جب اللہ نے فرمایا سم اللہ کے یہ کلام جب آپ کے دل و دماغ نے سن لیا نماز کے اندر کہ اللہ جب فرمارے بندہ میں نے تمہاری حمد کو میں نے سن لیا تو بندہ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہاں جب اللہ نے فلم آپ سے واقعی ہوتا ہے نماز میں بندہ اور اللہ کے درمیان میں ہم کلامی کے کی کیفیت ہے ہاں جی گفتگو کے کی کیفے سرگوشی کے کی کیفے تھے نماز کی کچھ کلمات اللہ کی طرف سے کچھ آپ کی طرف سے تو یہاں اللہ نے فرمائے بندہ میں نے تمہارے ہمدیہ کلمات کو سن لیا ہاں جو بندہ میری تعریف کر لیتا ہے میں اس کی تعریف کو سن لیتا ہوں ہاں جی تو پھر اب بندہ نے اللہ نے فرمائے بندہ میں نے تمہاری تاریخی کلمات کو میں نے سن لیا تو آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بتا رہے کہ اللہ جب تو ہم جیسے حقیر اور ذلیل بندوں کے ہم جیسے گناہ گار بندوں کی حمدیہ کلمات کو تعریفی کلمات کو جو ہم نے مختلف صرفوں میں تردید کی تھی نماز کے اندر تو اگر وہ سن لیتے ہیں تو یہ بھی سن لیجیے تو یہ کلمات حمدیہ اک جام حمدیہ کلمات پھر اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے ہیں اور کمال اظہار خلوص اور محبت کے اظہار کر کے صرف فرماتے ہیں میں اللہ علام حامدہ اللہ نے فرمائے بندہ میں نے ضرور سن لیا لمن اس بندے کے جس نے اللہ تعالیٰ کی حمیدہ ہوئی جس نے حمد کیا اللہ کی جس نے تعریف کیا اللہ کی تو پھر جو ہے اللہ جن یہ جملہ اللہ کی طرف سے اللہ فرمائے بندہ میں نے حمد سن لیا تو بندہ اب اللہ کی پھر اور حمد کرنے لگتے ہیں اور فرمائے رب بنائے میرے پرور نگاہ یہ ہمارے پرو نگا الق الحمد تمام تاریخیں الہم تمام تاریخیں اللہ کا ایک لکھ پہ سے نا الحمد کا پر نات القاف پہلانے سے معنیٰ میں اور زیادہ تاخیر اور حاصل پا جاتا ہے اے اللہ تمام تعریفیں لق الحمد تمام تعریفیں صرف تیرے ہیں کیسی تعریفیں لق الحمد اے اللہ تیرے لے ہیں حمد تمام تعریفیں حمدن ایسی حمد جو کہ کثیرن جو جو بہت زیادہ تعداد میں ہے اے اللہ تیرے لئے ہم ایسی ہم جو تیری شان و مرتبہ کے لائق ہے کیونکہ یہ ہمدن جو ہے محفل ملک کے ہاں جی تو صیف ہی کی نوئی ہے صفت کے مغل اللہ کی صفت بیان کریں حمدن ہاں کثیر طیبہ تیرے سے تو مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری ہاں ایسی ہم کرتا ہوں جس کے تو لائق ہے تیری ذات اور وہ بھی بہت کثیرن بہت زیادہ پاکزہ تیر کثیر تعداد میں ہاں جی بے نہایت میں طیبن اور اے اللہ ایسی ہمد تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں جو پاکیزہ ہو دائمن اور ہمیشہ اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اے اللہ ہمیشہ تیرے لیے حمد ہے بہت کثیر تعداد میں پاکیزہ حمد دائمن اور ہمیشہ ہمیشہ اور ایسی حمد جو مبارکن فی جس میں برکت بھی ہو برکت یہ کہ بندہ نے جب اللّہ تعالیٰ کی حمد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب اور عجیب میں بغیر صاحب اس کو جب عجیب دے دیں گے یہ بندے کے لیے اس حمد میں برکت ہوگی ہاں جی تو اس میں آپ کا ہمارے خلوص کے ساتھ یہ مظاہرہ کریں اللہ نے جب فرمایا بندہ میں نے سن لیا تمہارے حمد کو جو بھی بندہ میرے حمد کرتے میں سن لیتا ہوں تو ہم بے اختیار بندے مومن کے زبان سے یہ جملہ نکال آتا ہے ربنا اللہ کا الحمد اللہ تیرے لیے ہی تمام تاریخیں ہیں ہاں جی کیسی تاریخیں ہمدن کثیرن اللہ نے تیرے لیے ہی تمام تاریخیں ہیں ہاں جو دعوت میں جو تجمہ کے لے کہ جس شخص نے اللہ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی سب تعریفیں لکل حمد لکھتے لے لے ہیں جو کہ اس اسی میں ہمیشہ رہنے والی بابر کا زیادہ پاکیزہ تعریف ہے ہاں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمدن کشیرن یعنی اللہ تعالیٰ کو حمد کیسے ہم دے تمام تعریفیں اللہ کے لے ہمدن کا سیرن بہت زیادہ تعداد میں طیباً پاکیزہ ہمن اللہ کے لے دائمً ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اللہ کے لے مبارک بن مبارک بھی طرح لکھی یہ تعریف جو اللہ کے لئے کی وہ بہت ہی بابرکت بابرکت تاریخ اللہ تعالیٰ کے لے ہیں ہاں جی تو اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں تو ہمارے خلوص اور محبت کا اظہار کرتے ہیں تو رضا ان مبارک کلمات کے معنی وخوب کو سن کر سمجھ کر ہاں ان کے معنی وخون کے ساتھ جب ہم تیل اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا اور ایک بات جو ہے یہ جملہ جسم جی اللہ لمن الحمیدہ ربنا لکل نقل ہم جو تک جو ہے دوسرے سے اسلام کے فرقے بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ ہمن اور کے اللہ تعالیٰ کے خاص امتیاز ہے کہ ہم اس کے بعد کے جملِ ہمدن کا شرن طیبائے منورکن بھی اور اسی طرح دوسرے حمد میں جو ہے الحمد للہ اہل الحمد للہ الب العالعالمین الہل قبریاء ولازمت باہل جود وال یہ پورا ہمدیاد کلمہ دونوں صرف ہمن روشی پڑھ لیتے ہیں باقی جو ہے الگ حدیث کی کتابوں میں ہے پیارے نبی نجب فرمایہ شمی اللّہ علم حمیزہ ربنا لقل ہم تک جب پیارے نبی نے فرمایا تو فرماتے ہیں ایک صابی نے پیچھے سے یہ دعا کلمات پڑھا حمدن دن کشی دن طیب دعائن تو یہ جو ہے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو بہت پسند آیا یہ جملہ اور اللہ کے پیارے نبی نے امت کو حکم دیا کہ تم لوگ بھی اس کلمے کو پڑھو جو ہے سمع اللہ میں لیکن جو ہے حدیث میں آیا ہوا ہے لیکن پڑھ ہم نرباشی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ باقی عالم اسلام کی فرقے جو ہے سم اللہ علام ربنا ربنقل ہم تک پڑھ لیتے ہیں زیادہ زیادہ اس کے بعد آگے نہیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم لوگ ہیں جو اس سمجھے کلمات کو پورا پورا پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ تو آج کے درد جو ہے یہیں پر اتفاق کر لیتا ہوں باقی جو ہے ہم کوشش یہ کہیں برانگر جتنا ہو سکے جو ہے ہم اپنی نمازوں کو پاکیزہ بنانے کی اس سے زیادہ جزیادہ زیادہ جو ہے معنوی طور پر توجہ سے پڑھنے کی حضور قلب سے پڑھنے کی ہاں جی اور پوری دہیان سے پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ نماز کی جان جو ہے حضور قلب ہے اور جو کچھ نماز کے اندر پڑھتے ہیں ان کی معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ سے ہم کلامی کے کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے اور اس طرح حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھ سکے اور ہماری نماز مقبول ہو درگاہ لائی میں اور کرکمن میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ جو ہے دعا ہے کہ پو محمد عالم محمد کے صد ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی دے جو تیرے مرضی اور منشا کے مطابق ہے اور نماز سے مقبول ہے پڑھنے کی ہم سب کو توفیت آمین اللہ.